بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کوہ تور کی قسم وَكتاب مستور اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے رق منشور کشادہ اور آق میں اور آباد گھر کی والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریہ کی ان عذاب ربک لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ما له من دافع اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا یوم تبور السماء مورہ۔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 جو حوز باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں نار جہنم جس دن ان کو آتیش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے نار اللتی بها یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو, بصرون تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا میں اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے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 جو کچھ ان کے پروردیگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردیگار نے ان کو دوزت کے عذاب سے بچا دیا اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو کی بحور سور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 کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریف ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے فَلْ يَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ اِن كَانُوا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 ربك ان هم کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے کہ داروغہ ہیں لهم سلم فيه مبين یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے آتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ سری سند دکھائے ام له البنات ولكم کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم اے پیغمبر کیا تم ان سے سلا مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے ام یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں ام کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں اس رپور کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے وَإِن مِنَ سَاقِطًا سَحَابٌ مَرْكُومٌ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو گاڑھا بادل ہے بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے